بس الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سنہ ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو سورہ یوسف کے بارے میں کئی دن سے گفتگو کا ارادہ بن رہا ہے اور دلدست مؤخر ہو جاتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے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 یہی ہے کہ آج ان کا درس ہو جائے پرسوں ان شاء یوسف کا خلاصہ محمد وعلا آل محمد فما سعليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب لي صدري ويسر لي أمري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 ثم جعلنا له جهنم يسلاها مزموما مجهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أرجو شخص دنياكي زندبيك إراداك لي أجلنا له فيها ما نشاء لمن يليد تو ہم اسے دنیا میں دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں امجالنا لہو جہنم پھر ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بناتے ہیں یسداہا مجھوما مجھبورا وہ شخص جہنم میں باقت ہوگا ضرین ہوگا اور تذکارہ ہوگا ومن اراد الاخرہ توسعادہا سعیہا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے اور نسا مشکورہ ان لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے سچی بات یہ ہے کہ برادر محترم حضرت علامہ کی موجودگی میں مجھے کچھ عرص کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی لیکن تعمیر ارشاد کی خاطر حاضر ہوں اللہ سے توفیق ہے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 پہلی بات اس سلسلے میں میں اب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت کیا ہر شخص جو اپنے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کا بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو بات وہ حاصل کرے وہ زیادہ قیمتی اس کو چھوڑے اس کی حیثیت اس کی قیمت اس سے پک سوچنے کی بات یہ ہے وہ دنیا جس کو لینے کی اور ہم اور وہ آخرت جس کو کی ہمیشہ کرتے ہیں اس آخرت کی کیا ہے اور اس کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شبت کے لیے اپنی امت پر مہربانی فرماتے ہوئے اور آخرت کی حیثیت کو بارہ مثالوں سے بیان کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجدین اثر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڑ کے ایک بچہ کے پاس سے گزر جو کہ مردہ تھا اور اس کے کان کٹے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے, فرمایا, ایوکم لہو نے فرمایا اے لوگ بدلاؤ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو اس کو ایک برہم کے بدلہ میں خریدنا پسند کرتا صحابہ عرض کی, کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو کسی قیمت پہ لینا پسند نہیں کرتے اللہ کی قسم بیر کے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 دین کی خاطر آخرت کے سوارنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے مقابلہ کو ایک اور حدیث میں بیان کیا حضرت مستورک رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ ان کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں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 اور پانی کے قطرہ سے تشکیل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں وہی ہے جو سمندر کے سارے پانی کے مقابلہ میں پانی کے ایک قطرہ کی حیثیت اب وہ شخص جو پانی کا ایک قطرہ تو لینے کی کوشش کرے اور سارے سمندر کو چھوڑ دے وہ بے وقوف کی اہمتہ کرنا ہے اور ہم پانی کے اسی ایک قطرہ کو لینے کی کوشش میں دن رات فرب کرتے ہیں اور سمندر کو چھوڑتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ان پہ کروڑ ہر رحمتیں بارہا ان باتوں کو مثابوں سے بیان ایک اور حدیث میں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے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 ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے زندگی تمام لوگوں سے زیادہ نعمتوں میں, میں، مزوں میں بسرتی ہو گا۔ لیکن ہوگا اللہ کا نافرمان فرمان اور ہوگا جہنم اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا سب وطن اسے ایک لمحہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے پھر اللہ کے حکم سے نکالا جائے پھر اس سے سوال کیا جائے گا ہر رائے تنائی من پر کیا تو نے اس سے پہلے کوئی نعمت دیکھی ہر مربے کا خیر انقد کیا اس سے پہلے کوئی آرام اور مزے کی بات دیکھی وہ جواب میں کیا دیکھ فی اللہ عرب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 اتنی دولت کا مالک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان تمام لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مزے کی زندگی بسر دی ہو سب سے مالدہ سب سے زیادہ نعمتوں میں لیکن ایک دفعہ جہنم کی آگ میں جانے کے بعد تمام نعمتوں کو بھول جا اور فرمایا پھر ایک ایسے شخص کو اللہ کے دربار میں لایا جائے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 ایک لمحا کے لیے جنت میں بھیجا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا ہر رائے تب سنکت ہر مر ربے کا شدت انکت اے اللہ کے بندے کیا تم نے اس سے پہلے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھ لی کیا تجھ پہ کوئی دکھ یا مصیبت آئے وہ جواب میں کہا نے کیا کہے گا تو شدت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 جس چیز کی خواہش کی ہے وہ تجھے سب کچھ ادا کیا جاتا ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اتنا اور ادا کیا جاتا ہے یہ ہے وہ شخص جس کا آخرت میں جنت میں مقام و مرتبہ سب سے چھوٹا ہوگا اور اس کے مقابلہ میں وہ شخص جہنم میں جسے سب سے کم آزاد ہو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 غلی من دماغ یغلی مرچ اور ان دو آپ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح پگھلے گا جس طرح چوہے پہ ہنڈیاں پگلتی ہے کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں آخرت کو چھوڑ رہے ہیں دنیا کو اختیار کر رہے ہیں انجام کیا کتنی قیمتی چیز کو چھوڑ رہے ہیں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 دنیا کو طلب کرتا ہے تو کیا جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اسے مل جاتا تو اللہ من کان کا نہ لہو پی نشا من ملتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اسی کو ملتا ہے لیکن اس کے برعکس شخص آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت بھی عطا فرماتے ہیں اور دنیا سے بھی محروم نہیں ایک حدیث ارض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں امام ترمدی رحم اللہ بیان کرتے ہیں. حضرت رواد کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جم وجمع له شبر حر وسلم, وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی نیت اپنا ٹارگیٹ اپنی منزل اپنا مقصود آخرت بناتا ہے اسے تین باتیں دیتی اور جو شخص اپنا مقصود دنیا ہی دنیا بناتا ہے اس کے بھی تین نتیجے آخرت کا طلبگار اس کے تین نتیجے منکانک نیت ہو گنا ہو پی فی پی آخرت کے طلبگار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 اور دوسری بات کیا ہے فرمایا ہوا جمع آلہ ہوں اللہ اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو اللہ سدھارتے اس کے معاملات کو کون بگاڑ سکتا ہے اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا سے محروم نہیں رکھتی دنیا وہی علاقے میں دنیا اس کے پتوں میں آتی ہے اللہ اسے دنیا بھی آدھا فرماتے ہیں لیکن وہ دنیا کے لیے ذریع نہیں ہوتا دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس ہے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا مسلمانوں کے عروج کا اصل زمانہ وہ ہے جب ان کی نیت آخرت کی طرف اللہ نے دنیا سے محروم نہیں کی اور آج ہم مسلمان دنیا کے طلب دار دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی الزار تو فرمایا جو شخص آخرت کو اپنا اپنا ٹارگٹ اپنی منزل بناتا ہے اس کے لیے تین نتیجے عطا فرماتے ہیں اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور دنیا اس کے پنوں میں ذہیل ہو کے آتے. اور اس کے برعکس جو شخص اپنی منزل اپنا مقصود دنیا بناتا ہے فرمایا پہلی بات یہ ہے جہاں اللہ بہن آئی نہیں اللہ اس کی پیشانی پہ فقر و فاقہ دیتا ہے آنکھوں کا بھوکا ہو جاتا ہے کتے کی طرح سیراب نہیں ہوتا کتنی دولت کتنا اسباب بھوکے کا بھوکا دوسری بات وہ اللہ, اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دے اور اس کے معاملات کو اللہ بگاڑ دے کے معاملات کون سدھار سکتا ہے کہیں بیوی کی پریشانی کہیں بچوں کی پریشانی کہیں بچوں کی پریشانی مساج سے نکل ہی نہیں سکتا دنیا کا طلبا وہ چاہتا ہے کہ اپنے دنیا حاصل کرتے اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے معاملات کو اللہ بگاڑ دے اس کے معاملات کون سدھار کرتا ہے اور تیسری بات دنیا کے چانے والا اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کو برباد کر کے کیا دنیا حاصل کرتا ہے فرمایا وَلَا يَعْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا قُتِبَ لَهُ دنیا بھی اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے با آخر و دَعْوَانَا اَمْنِي حَمْدُ اللَّهُ وَبِلَا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 یہ وہ موت ہوتی ہے جس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلیل عمر کہہ کے پناہ کی لیکن چلو اگر کسی کو بڑی زندگی مل گئی تو کتنی سو برس کی دی اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس سو سالہ زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے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 اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اور پسینہ کس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں تیل کھولتا ہوا ابلتا ہے اس دن کا نیند کے تاجدار لاتکے بھائی نے کہا کہ انسان کی زبان اللہ کی دہشت سے پیاس کی شدت سے منہ سے نکل کر چھاتی پہ پڑی ہوئی ہو لوگ آج کی منزل پڑی ہے آج سٹرواں پارا خدا بندے عالم نے کہا یوم و ترنا سا سکھارا و پہ سکھارا بلا کن عذاب اللہ شدید لوگوں کے حواس باختہ ہوں گے گر رہے ہوں گے فرمایا کلو ذات حملے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے فرمایا لوگ آخر تارے لگی ہوئی ہوں گی ماحول میں سکا بلا کنہ عذاب اللہ شدید اے میرے نبی دیکھنے والا سمجھے گا انہوں نے نشہ پیا ہوا نشہ نہیں اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواف کو گم کر رکھا ہو وہ دن اتنا لمبا پھر کیسے مجھے مرین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خالشات فرما دیے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اللہ کے بھی عورتیں بھی مرانا ہوں گی مرد بھی براہ آپ نے فرمایا عائشہ عورتیں بھی براہنا ہوں گی مرد بھی براہنا اللہ کے رسول مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی فرمایا عورتیں بھی وہی ہوں گی مرد بھی وہی ہوں گے اللہ کے حبیب عورتیں تو شرم کے مارے مر جائیں گے. کہ مرد ان کے پاس ہائے ہائے کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا لوگوں کے حواس پاس لوگ چل رہے ہوں گے اور دن دس سال سو برس ہزار برس پچاس ہزار برس کا ایک ہی ایک دن اتنا لمبا بولو لوگ جنہوں نے دنیا کو آخرت میں مقدم رکھا اسی دن ان کا حساب ہو گیا چلتے رہ گئے اپنے آپ کو پیاس سے ندھال بدہوشیوں میں مبتلا رکھا اور وہ شخص جس نے ان گرمیوں کی پھوک اور پیاس کو اپنے رب کے لیے برداشت آخرت کے دن کا تصور کیا آج بھوکا رہا تاکہ اس دن کی بھوک پھٹ جائے آج کی پیاس برداشت کی تاکہ اس دن کی پیاس پھٹ جائے کائنات کے امام نے کہا اللہ کے فرشتوں کا حکم ہونا بلاؤ جس نے رب کے لیے دنیا میں پیاس برداشت کی تھی اس کو بلا کے لاؤ نبی یہ کائنات نے کہا میں اپنے ہاتھ سے حوضے کاثر کا, کا پیالہ تھا فرمایا جس نے ایک پیالہ پی لیا پچاس ہزار سال تک پیاس نہیں لگے گی اللہ تو ہماری قسمت قسم نبی کے دست مبارک سے حوض کا پیالہ فرما دے پیاس نے جب تک جنت میں نہیں چلے جاتے پھر پیاس نہ لگے گی اللہ پیاس کا تو بندوبست ہو گیا گرمی کا کیا ہوگا ہائے ہائے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 اللہ کے رسول کیا ہوگا فرمایا ہر شہی، لا زل لا اللہ کہے گا آ جا میرے عرش کے سارے کے نیچے کھڑا